اوہ من شیفان خیرو اب کو آج انشاء اللہ سر پہا کی آیت نمبر ایک سو اکتیس سے 135 تک ہم ترجمہ پڑھیں گے ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنيا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانه وتعالى نے دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر کرنے اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ اور ہرگز آپ ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جیسا کہ اب تک بھی نہیں دیکھا ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جس سے ہم نے کفار کے مختلف جماعتوں کو یعنی یہودی نصرانی اور مشرقین کو ان کو آزمانے کے لیے دے رکھا ہے دنیا کی ہر قسم کی سہولتیں ہم نے ان کو دی ہیں جہاز بھی ان کے پاس ہے گاڑیاں بھی ان کے پاس ہیں اور دنیا جہاں کی سہولتیں ان کے پاس ہیں تو یہ ان کو آزمانے کے لیے ہم نے دیا ہے آپ جیسا کہ ابھی تک آپ کی مبارک سیرت رہی ہے آگے بھی آپ ان کی اس زندگی کا شوق نہ فرمائیں ان کو جو دنیاوی سہولتیں اور مزے ہم نے دیے ہوئے ہیں آپ ان کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائیں یہ تو محض دنیاوی زندگی کی چمک دمک ہے زہرت الحیات دنیا دنیاوی زندگی کی رونق ہے اور دنیا بھی ختم ہو جائے گی دنیا کی چمک بھی ختم ہو جائے گی مطلب اوروں کو سنانا ہے کہ جب معصوم نبی کے لیے یہ ممانعت ہے جن کے بارے میں یہ احتمال بھی نہیں کہ وہ دنیا کی طرف دیکھیں گے تو غیر معصوم کو تو اس کا اہتمام زیادہ ضروری ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک اور معصوم انسان کو اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی دنیاوی زندگی کے جو مزے ہیں اس کی طرف آپ توجہ نہ فرمائیں تو ہم جیسے گناہگار لوگ ہمارے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کافروں کے دنیاوی زندگی اور مال و متا کی طرف توجہ نہ کریں بلکہ صرف اللہ کی طرف توجہ کریں ورث قربی کا خیروں اب اور آپ کے رب کا جو عطیہ ہے جو آخرت میں ملے گا وہ اس دنیا کے اس مال و متا سے بہت اچھا ہے اور زیادہ رہنے والا ہے کبھی ختم ہی نہیں ہوگا کافروں کے اعراض یعنی قرآن کی طرف توجہ نہ کرنے کی طرف بھی آپ توجہ نہ کریں پریشان نہ ہو اور کافروں کے اعراض یعنی مال و متا کی طرف بھی آپ توجہ نہ فرمائیں اس لیے کہ ان سب کا انجام عذاب ہے جہنم کا عذاب ہے وہ امراح کا بس والا اور اپنے متعلقین کو یعنی اپنے خاندان والوں کو یا عمومی طور پر مسلمانوں کو اس لیے کہ مسلمان سب کے سب پیغمبر کے خاندان والے ہوتے ہیں وسطر علیحا اور خود بھی اس کے پابند رہیے یعنی زیادہ توجہ کے قابل یہ باتیں ہیں کہ تبلیغ کا کام جاری رکھیں اور نماز کی پابندی کرتے رہیں لانس علق عرض ہم آپ سے اور اسی طرح دوسروں سے ایسی دنیا نہیں کموانا چاہتے جو عبادت ضروریات سے روکے یعنی رزق کمانا تو ضروری ہے لیکن اس طرح دنیا کمانا اور اس طرح رزق کمانا کہ نماز کے لیے بھی وقت نہ ملے اس کی اجازت نہیں ہے بات سمجھ رہی ہے دنیا کے کام کرنا ضروری ہے ظاہر سی بات ہے مرد حضرات جو ہیں باہر کے کام کرتے ہیں خواتین جو ہیں یہ گھر کے کام کرتی ہیں کام نہیں کریں گی تو دنیا کی زندگی نہیں چلتی لیکن اتنا زیادہ دنیا میں مصروف ہو جانا کہ نماز کے لیے بھی وقت نہ ملے اس کی اجازت نہیں ہے لا سلو کا نحنو نشن آپ کو اور اسی طرح دوسروں کو رزق ہم دیں گے یعنی اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد جو ہے دنیا کمانا نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت ہے وہ لاقی اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے یعنی جو پرہیزگار ہوں گے تقوی والے ہوں گے ان کا انجام بہتر ہوگا یہ دنیا والوں کی جو چمک دمک ہے یہ ختم ہونے والی ہے ان کا انجام بہتر نہیں ہوگا اس لیے ہم آپ کو یہ حکم دیتے ہیں لا تمدننا کہ دنیا والوں کی دنیاوی سہولیات کی طرف نہ دیکھیں وہ امر اہل کا اور اپنے خاندان والوں کو اور مسلمانوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی پابندی کریں یہ کافر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ لے کر نہیں آتا جواب ہے اویم تمافل پہلی جو کتابیں ہیں ان میں جو یہ ذکر ہوا ہے کہ قرآن نامی ایک کتاب آنے والی ہے تو کیا وہ کتاب آئی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا قرآن کریم کا اور ایک پیغمبر کا وہ تو وعدا پورا ہو چکا ہے تو ان کو اور کس چیز کی ضرورت ہے ولو انہ ہلکناہم عذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان ذل و نخزا اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے عذاب دے کر ہلاک کر دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف تاکہ ہم ضلیل ہونے سے پہلے اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور آپ کی بات مانتے یعنی یہ جو کافر ہیں یہ کسی ایک بات کو نہیں سمجھتے پیغمبر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ معجزہ کیوں نہیں لایا اور ان کافروں کو ہم ہلاک کرنا چاہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے پیغمبر کیوں نہیں بھیجا کسی بھی حالت میں یہ ٹھیک نہیں ہوتے کل کل متربس آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب انتظار کر رہے ہیں آپ بھی انتظار کریں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا اور آپ انتظار کریں اللہ کے عذاب کا فصطرات اور عن قریب تم لوگ جان لوگے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کس نے ہدایت پائی جب اللہ تعالی کا عذاب آئے گا جیسے کہ ان کافروں پر جنگ بدر جنگ اہد جنگ خندق میں عذاب آیا اور ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے یا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا تو ان سب کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے پر کون ہے دنیا میں تو ہر قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں لیکن وہاں قیامت کے دن سب کو پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے پر کون ہے اور غلط راستے پر کون ہے